صحمن الرحیم اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مختلف رسکن و عصمہ وسلم اللہ علیہ موجود تمام خان اگرامین اور باقی تمام سامعین کو بھی شمس کرتے ہیں شکو الحمد سلسلۂ دس باب و صلاح نمبر اور پیج نمبر 79 ہاں عواشی جو ہے آپ حضرت کے مبارکانہ تک پہنچا رہے ہیں اس میں بھی عید کے نماز کے حوالے سے اور عید کے دن پر جانے والے خطبے کے حوالے سے اور عید کے دن سفر کرنا کہاں تک جائز نہیں ہیں اس سلسلے میں آج کے اندر سے تو حضرت شاثر محمد فرماتے ہیں عمل خطبہ تو بہار عید کے دن بھی جس طرح جمعے میں خطبہ ہوتے دو خطبہ عید کے دن بھی دو خطبہ ہوتے ہیں تو اس کے احکام کے بارے میں فرماتے ام الخط بارالخطب عید کا جو خطبہ ہے دونوں عید کا فاہی خطبان یہ بھی دو خطبہ ہیں ہاں جی خطیب دو دو خطبہ پڑھیں گے کل جمعہ جمعے کی طرح جیسا جمعہ میں دو خطبہ ہیں پھر شرائط والا ارکان ہیں جمعے کی شرائط اور ارکان جمعے کے خطبے میں جو شرائط و ارکان ہیں وہ اس میں بھی ہوں گے جیسے وہاں فرماتا اللہ کی حمد ہونی چاہیے پھر محمد مصطفیٰ سلم کے رس اور پھر اللہ کے حماط محمد عالم محمد پر درود اور ایک کا یا ایک آیت یارق البل کو پڑھنا جو ہے دونوں خطبوں میں اور تلوں کو تغوا کی ہدایت کرنا اور باقی نصیحتیں مختلف مواعظ واد نصیحت کرنا اور ایسے ہی جو ہے آخر تمام مومن ممنانہ کے لیے دعا کرنا ہاں جی؟ یہ جو ہے جمعے کے خطبے کے ارکان میں سے تھا تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں یہ جمعہ عید کے خطبے کے ارکان میں سے ہیں اما اس میں جو واز و نصحت ہوں گے فرماتے ہیں عید الفطر میں فطرے کے حوالے سے احکامات بیان کریں خطبے میں اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے حوالے سے احکام بیان کریں خطبے کے اندر یہ بیان فرمایا فرماتے ام الخط بارہ خطبہ فہیاں کل یہ خطبہ جو ہے دو خطبے ہیں کل جمعیں جمعہ کے ترافی شرائط العارکان شہد ارکان صاحب میں لیکن خراب یہ ہے لیکن یہ صاحب فی حاطین خطبت نے لیکن ان دونوں خطبوں میں مستحب ہے جو قبر قبل اولا تسن کی کے خطبے میں جو ہے ہانج خضب خود خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام کوئی تقبیر کو نہیں پڑتے ہیں ڈائریکٹ الحمد رب العالمین کر کے اللہ کے حمت شروع کرتے ہیں لیکن فرما دیں ان دونوں عید کی خطبوں میں مستحب ہے ان یو قبرہ یعنی وہی جو عید کی جو تقبیر ہے جو ہم نے کل پر لیا تھا وہی تکبیر پڑھ لیں ایو قبر اللہ کی بڑائی کریں تقبیر پڑھیں قبل اللہ پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تیس نو مرتبہ ہیں چونکہ عید کے جنوب میں تقبیرات کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ سبق ہے اس لیے فرماتے ہیں ایو قبر اللّہ کی اتنا تقبیر بڑائی بہن کریں تقبیر پڑھیں وہی تقبیر جو عید کی تقبیر آپ سنتے ہیں ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الَّ اللہ واللّہ اکبر اللہ, اکبر. اللہ, اکبر. اللہ اکبر ولی اللہ الحمد. یہ تقبیر جو ہے نو دفعہ پڑھیں وہ قبل دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے سب انسات مرتبہ پڑھیں مناثر اور یہ کہ لوگوں کو تعلیم دے دیں یہ بھی مصعفی الفطر عید الفطر میں صدق عدالفطری عید الفطر کے صدقے کے حوالے سے بیان کریں یعنی فطرۂ زکاۃ الفطر کے بارے میں بیان کریں کہ یہ ان لوگوں پر واجب ہے کن پر مصحب ہے اور مسکنوں کو دیں تو کتنے دے دیں کہاں دے دیں کس کو دے دیں اس کے خرچہ وغیرہ کے مصارف کے حوالے سے اور کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں اس حوالے سے کتنے مقدار میں دے دیں یہ سارے احکامات بیان کریں اویلاضحی اور عید الاضحیٰ میں بڑی عید میں الاضحیت قربانی کے حوالے سے بیان کریں کہ قربانی کے حوالے کے جانور کس طرح ہونے چاہیے ہیں جی اس کو عمر کے لحاظ سے پھر اس کی گوش کہاں خرچ کریں کدھر دے دیں کتنے حصوں میں کریں اس طرح اس کی تفصیلات بیان کریں اور تقبیرات یا ایام تشریح اس کے علاوہ جو ہے عید قربانی میں چونکہ عید کے دن رمضان میں تو رمضان عید الفطر میں تو وہی عید کی نماز تک تقبیرات پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں پڑھتے لیکن عید الاضحیٰ میں جو ہے تیرہ تاریخ کی عصر تک جو ہے یا کم از کم صبح تک تقبیرات پڑھتے ہیں اور عید کی تقبیرات تو اس کا بھی لوگوں کو یہ حل کریں تاکہ لوگ یہ سنت ادا کریں لہذا علماء عید الاضحیٰ میں یہ قربانی کے حوالے سے بیان کریں وہ تقبیرات ایام تشریق اور ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تقبیرات کے بارے میں ایام تشریق سے مراد ہاں جی عید کے دن جو ہیں قربانی کے دن سے دوسرے گیارہ سے لے کر یعنی گیارہ دلحد بارہ اور تیرہ ان تین دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں ہاں جی ایام تشریف بولتے ہیں تو ان میں جو ہے ان تقبیر رات پر سنت ہر نماز کے بعد تو اس کا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اس کے علاوہ یکبہ لوگ رب کو عید الفطر میں جو ہے سارے جمعے میں خطبہ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں اور ان دونوں عیدوں میں نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں خطبہ بعض میں پڑھتے ہیں اور یہ خطبہ پڑھیں بعد صلاحات نماز کے بعد نماز کے بعد خطبہ پڑھیں ہاں جی والا یہ جو وہ اس خطبے کا سننا واجب نہیں ہے مستحب یعنی اگر کسی نے نماز پڑھ کے چلا گیا خطبہ نہیں سنا تو اس پر گناہ نہیں ہے ہاں لیکن اس کا سننا مستحب ضرور ہے باعث ثواف ہے باعث حاجر ہے ورنہ لوگوں کے سننا نہ تو امام کس کو خطبہ دیں گے ہاں اگر اس کی بالکل اہمیت نہ ہو تو اس کو دیا کہ وہ اگر خطبہ سنے بغیر جائیں تو گناہ پر نہیں ہے یہ مرادیں باقی ثواب آجر ہر صورت میں ہیں لہذا جتنا ہو سکے سننے کی کوشش کریں ہاں فرماتے ہیں عید کے دن ولاج و سفر و جائش نہیں سفر کرنے وعدہ طلوع اس شب سے سورج ہونے کے بعد عید کے دن جو ہے سورج ہونے کے بعد سفر کرنا جائس نہیں ہے کہیں دو دراز جانا فی دونوں عیدوں میں الضرۃن مگر کسی مجبوری کی وقت کوئی مجبور ہو جائے کوئی چیز اگر وہ نہ جائیں تو کوئی کام فوت ہو جانے کا خطرہ ہو کوئی ہاں جی جیسے کوئی بیمار کو دیکھنا پڑ رہا ہے یا جیسے ہاں جی یا کی کوئی بھی مجبور کام ہو مجبوری ہو ضروری ہو تو جا سکتے ہیں ورنہ جب مجبوری نہ ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے سرجلو ہونے کے بعد جائش نے انہیں یعنی حرام میں سفر کرنا اللہ لی ضرورت مگر کسی مجبوری کے تحت ویا اور البتہ جو ہے مقروع ہے عادت صبح ہے صبح طلوع ہونے کے بعد سفار کرنا مقروع ہے عید دونوں عید کے دن لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد فرحرام ہے پھر <تصفح> فرمایا مغرب کی کوئی ضروری کام ہو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ جو مقروع اور حرام ہے صبح صادق کے بعد جو ہے مخرو اور سرۃ ہونے کے بعد جو حرام کا جو حکم ہے یہ دونوں اس وقت ہے مظاہر کے یعنی یہ حرام مغروب اس وقت ہے ان لم ممکن اگر ممکن نہ ہو آپ کے لیے یہ صلاحی ہے کہ پہنچنے کا علاصلات عید عید کی نماز کو فی بقات وغیرہ کسی اور علاقے میں کسی دوسرے علاقے کی کسی اور جگہ بقعہ علاقے کی نماز میں پہنچنے کا امکان نہ ہو جیسے مثلا جو ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے میں ادھر سے کے سفر کر رہا ہوں لیکن مجھے دوسری جگہ میں جہاں میں جا رہا ہوں ادھر نماز ملنا ہے ادھر کی نماز کا ٹائم آج پتہ چل جاتا ہے نہیں تو فون سے پتہ گیا تو ہاں ادھر جانا بھی ضروری ہے کوئی فوتگی ہوا ہے یا کوئی اور بیمار بیمار ہوا ہے کوئی ایمرجنسی جانا پڑا اور ساتھ وہاں نماز بھی مل رہا ہے ہاں جی تو یا جو ہے آپ نے کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہوا لیکن آپ ادھر جا نماز پڑھنا چاہتے ہیں کوئی اور کام ہے تو اس سر بھی اگر ادھر نماز ملنا یقینی ہے تو پھر مکرو بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے اس لیے فرمایا جو ان لم یہ زل کے یہ حرام اور مغروح اس وقت ہے لم یمکن اگر ممکن نہ ہو یہ کہ اس کا پہنچنا الہ صلی اللہ تین عید کی نماز کو پھر بقات الحرا کسی اور آبادی کسی اور جگہ پہ یعنی کسی اور علاقے میں یا شہر میں پہنچنے کا امکان نہ ہو تو اگر وہاں پہنچتے ہیں کہتے ہیں ولو صاف اگر سفر کریں وبا اور اللہ پہنچے اللہ صلاحی عید کی نماز کو دوسرے گاؤں میں دوسرے شہر میں دوسرے بستی میں تو لابا سے بھی توحی سوار کرنے میں کوئی ہرش نہیں ہے پھر تو کر سکتے ہیں <تصح> <تصح> اباقی اب حکمتیں ولو تاخرتی اگر عید کی نماز تاخیر ہو جائے اس کا ٹیم آپ کو بتا دیں زور سے پہلے پہلے ہیں اور زوال سے پہلے پہلے پڑھنے اور شراط الوح کے ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے سے لے کر فرماتے مج اگر نماز اس ٹائم میں پڑھنے سے تاخیر ہو جائیں لیمان کسی مجبوری کی وجہ سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے کبھی رکاوٹ بیماری یا پتہ نہیں چل رہا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا تو یہ جو و جیس انیوس لیا یہ عید نماز کو پڑھیں غدن کل فلفطر عید الفطر میں عید الفطر میں گیارہ تاریخ دو تاریخ کو بھی شوال کی پہلی تاریخ کو عید تو دو تاریخ کو بھی آپ پڑھ سکتے عید کے دوسرے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نے پڑھیں غدن کل فلفطر میں افیلا اضحیٰ میں اور عید الاضحیٰ غدن یعنی کل گیارہ تاریخ کو بعض الخط بارہ تاریخ کو بھی الہ صلی اللہ تین دن تک دس عید کی جو قربانی کے دن ہے اس کو ملا کے تین دن دو دن اور کل تین دن تک آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی دس گیارہ بارہ ان تینوں تک میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے دس تاریخ کو نہیں پڑھا ماہ یوم عید یوم عید کو ملا کر ہاں جی تو یوم عید کو ملا کر تین دن تک آپ سکتے ہیں تو بارہ تاریخہ ہو گیا اور یہ اگر وہ مغروع ہیں عید کے دن ہاں جی اکثر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لیتے ہیں تہیے مسجد پڑھ لیتے ہیں اور کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں وہ مغروع ہے یہ اگر وہ مغرو یہ تو نفل یہ کوئی نفلی نماز پڑھیں قبل صلاح عید عید کی نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں جائیں گے عید میں جائیں گے تو حتیٰ تہیے وضو بھی نہیں پڑھنا بلکہ بیٹھ کے تقبیر پڑھتے رہنا اور جن کا اصل وظیفہ تقبیر ہے جتنا ہو سکے مسجد میں رہیں گے تقبیر پڑھتے رہیں راستے میں تقبیر پڑھتے جائیں ہاں جی تو یہ حکم ہے نماز پڑھنا مغرو خرا جائے تو مغروع ہاں، یہ اتنا فلاں کوئی نقلی نماز پڑھیں قبل العید عید کی نماز سے پہلے اور بعد اور عید کی نماز کے بعد بھی آپ نماز سے فارغ ہو گیا تقبیر پڑھتے ہوئے گھر آ جائیں علا بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدنِ منورہ میں جب مسجد نبوی میں پہنچیں تو وہاں آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں وہاں قبل اخروج نکلنے سے پہلے ادھر بھی پہلے نہیں ہے ہاں جی آپ نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں پڑھیں گے وہاں بھی اختر ہے لیکن کوئی نفل نہیں پڑھیں گے تاکہ مسجد تک نہیں پڑھیں گے لیکن جب نماز ختم ہو گیا خود خاتم ہو گیا تو مجید سے نکلنے سے پہلے قبلہ خروج ہی وہاں پر سے تو میں جانتا سوچنا وہاں وہی نماز زیارت پڑھیں گے ہاں جی حجیہ رسول وغیرہ پڑھ لیں وہاں پر مسجد نبی میں تو حضیر رسول وغیرہ پڑھ لیں نماز زیارت پڑھ لیں کیونکہ رسول اللہ کے وہاں روزہ ہے تو یقیناً جو سلام کیے بغیر جاننا تو منسب نہیں ہے جب روزے پہ عید کے دن پہنچے اچھے دنوں میں زیارت کرنا اور زیادہ ثواف ہے لہٰذا وہاں جا کے دورہ کرنے فی پڑھ کے رسول پر کے نماز زیارت پڑھ کے جی رسول اللہ کے حضور میں زیارت کر کے پھر نکلیں اس لیے وہاں یہ ورنہ کعبے پہ بطر کو نماز پڑھنا چاہیے ہے مسجد نوی دکھانے کا مقصد یہ سمے رہا ہے کہ وہاں حج جی رسول یا حج جی عیمت تحرین وغیرہ اور جنگی وہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے نماز زیارت وغیرہ پڑھنے یہ مراد ہے لیکن اسی کو پڑھنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو یہ الحمد عید کی نماز بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہاں جی عید کی نماز کی شریک کا کیا ہے عید کی نماز سے واجب ہے ہر اور اس نماز کو پڑھنا جو ہے کہا اگر اسی دن نہیں پڑھ سکا تو دوسری تاریخ کو عید اسی دن میں ہاں جی تاریخ کو بھی دو تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے عید کے دوسرے دن بھی باخیر عید الاضحیٰ میں گیارہ تاریخ بارہ تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں دلحجہ کی تو یہ آج کے درس عید پر اتفاق کر لیتے ہیں اور کل سے جو ہے نماز خوف ایک الگ عنوان ہے اس لیے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ